جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ بہت شکریہ میں تمہجن بھائی آپ کی تقریر اور آپ کا درج سن رہا تھا اس لیے میں نے یہ ہینڈ ریز کیا تاکہ آپ یہ محسوس فرمائیں کہ آپ کے سامعین میں میں بالکل علائب ہوں اور ماشاء اللہ محمدن گوش آپ کی پیاری پیاری باتیں سن رہا ہوں الحمد للہ بہرحال آپ نے مائک مجھے عطا فرمایا میں آپ کا مشکل ہوں جزاک اللہ اور جناب یقیناً آپ سب مجھے امید یہی ہے کہ خیریت سے ہوں گے الحمد رب العالمین تاخیر کی معذرت دراصل میں پونے بارہ بجے پاکستان میں مطلب پاکستان کے وقت کے مطابق نیٹ میں نے آن کر لیا تھا لیکن میں پالٹا کبھی مطلب لاگ آن ہونے ہی والا تھا کہ میرے دوست آ گئے اور وہ کچھ ایشوز ہیں دعا کریں یہ چند دن آپ کو تکلیف ہو رہی ہے انشاءاللہ تو کچھ تکلیف زیادہ آسانی کا کبھی کبھی پیش خیمہ ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین تو جناب بس ہی آپ لوگوں کو اٹھانی پڑ ہے میں کبھی لیٹ ہو جاتا ہوں کبھی اب چھٹی تو اللہ کا شکر ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ ہو مطلب یوں اندازہ کرنے کے کہ الحمد رب العالمین میں صبح سے لگا ہوں کہیں کہیں ادھر ادھر بہت سارے کام اور بہت سارے کام تو بس گھر پہ جیسے ہی آیا تھا ساڑھے بجے گھر پہنچا ہوں کھانا کھایا اور پھر پونے بارہ بجے لاک ڈاؤن ہونے کے لیے تیار ہوا ایک صاحب آئے ان کے ساتھ کچھ گفتگو کی ضروری اور جیسے ہی ان سے فارغ ہوں گھر آئے ہوں مطلب گھر والوں کے لیے تو اب میں مہمان ہو گیا ہوں بقول گھر والوں کے تو ماشاءاللہ جی جناب سبحان تھا مصطفیٰ بھائی السّلام علیکم ٹموجن بھائی السّلام علیکم انصاف حسین کل مسلم اور ہمارے طبلہ محترم رضوان صاحب اور جتنے ہمارے بھائی سنی تحریک بھی ہیں اور ماشاء جاوید بھائی ہیں فراز بھائی ہیں ماشاء عمران بھائی ہیں اور سوانا بھائی کا نک موجود ہے ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو غلام وصطفیٰ بھی ہیں آپ سب کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے سلام جی غلام صطبا بھائی میں نے عرض کیا جزاک اللہ حضرت وہ ذوال خوثرہ والی ملی نہیں میں نے ڈھونڈا نہیں نا دموجن مجھے بھائی وہ آپ نے کل حوالے دے دیے تھے میں مطمئن ہو گیا تھا کیونکہ میں صبح سے نکلا ہوا تھا اور ابھی آپ کو میں نے جیسے کہ بتایا گھر پہنچا ہوں اب تو بچوں کی زیارت سوتے ہوئے ہوتی ہے ماشاءاللہ کیا سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں نہیں نہیں حضرت سفر پہ نہیں بس اب زندگی ایک سفر ہے اللہ کرے سہانا بھی ہو جائے تو <laughs> اس حدیث میں اس کا نام نہیں ہے اچھا اچھا نہیں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ شاء آپ بس مجھے یاد دلا دیجئے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی مجھے سہولت ملتی ہے کتابیں بھی ساری پھیل گئی ہیں اس حدیث میں اس کا نام نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ذوال ویس ہے مجھے یاد ہے تو اب حدیث میں نہیں ہے تو اس کی شرح میں ہوگا کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا انشاءاللہ کیا سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں اچھا دوبارہ وہی لکھا ہے سومن کا مطلب بھی بتا دیے حضرت بالکل آپ کا مجرم ہوں تموجن بھائی میں واقعی مجرم ہوں آپ کا کیونکہ کیا بتاؤں آپ اگر اکیلے ہوتے اس روم میں یا صرف چند بھائی ہمارے خاص خاص موجود ہوتے تو میں آپ کو مطلب داستان غم سناتا ایک لائن میں لکھیں مصطفی بھائی اب بہرال فراز بھائی مدینہ شریف سبحان اللہ فراز بھائی آپ مدینہ میں تو سرکار کی بارگاہ میں ہمارا بہت بہت عرض کیجیے گا ہم سب کا میرا خاص طور پہ میرے گھر والوں کا اور ہمارے لیے خصوصی طور پہ سرکار سے جو ہے وہ طلب استمداد مدد کیجیے گا ہمارے لیے مدد طلب کیجیے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور جو بھائی بھی مدینہ شریف میں ہوں برائے کرم ہمیشہ یاد رکھیں دعاؤں میں بھی اور ہمارا سلام بھی گزارش کرتے رہا کریں بہت اچھا لگے گا جی جزاک تو اب ہمیں سرکار کی پیاری پیاری باتیں بھی سننی ہے انشاء اللہ ضرور سنیں گے آج ہوئی تاخیر تو کچھ سے تاخیر بھی تھا حضرت آپ شرف کی درخواست اللہ جی جناب میں مطلب ایک بات کروں جس طرح کا ماشاءاللہ ہمارا ماحول بنا ہے اتنا پیارا اتنا میٹھا اتنا خوش مزاج اتنے خوش گفتار اسلامی بھائی ہیں اتنے سمجھدار اسلامی بھائی ہیں آپ یقین مانیں میں بغیر کسی جو ہے وہ آ... مطلب میں بڑے ہی پرخلوص انداز میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میری نہیں نہیں میری پرخلوص یہ تمنا ہے یہ خواہش ہے کہ اللہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہم سب ظاہری طور پہ فزیکلی طور پہ کسی ایک مقام پہ جمع ہوں ایک ساتھ بیٹھے اور <laughs> ماشاءاللہ اللہ ایک ساتھ ہوں اور ایک دوسرے مطلب میں چاہوں گا کہ میں خاص طور پہ مطلب نام ہے تو وہ ناراض نہ ہو جائے تو میری بڑی خواہش ہے کہ میں مصطفی بھائی سے ملوں اور بہت خواہش ہے میری رضوان بھائی سے ملنے کی میری بڑی تمنا ہے کہ میں تموجن بھائی سے ملوں اور بھی جتنے ہمارے اسلائیں بھائی ہیں فراز بھائی سے ملنے کی بھی خواہش ہے تو مطلب آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا دلچسپ اور اتنا پیارا ماشاءاللہ اللہ تمجن بھائی تھینک یو میں مین ٹیکس بھی پڑھ رہا ہوں تمجن بھائی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماشاءاللہ نہیں نہیں آپ بالکل بیکار نہیں ہیں آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ سب بیکار ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیکار ہوں آپ ہم کر کے سب کو بھی شامل کر رہے ہیں ہزاروں خواہش ہے ایسی بالکل کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بالکل جی جی بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے میں یہ عرض کہہ رہا تھا کہ چین یہ ایک اچھی خواہش ہے اور اللہ اس کے رسول کے لیے ہے مطلب میں اگر اضبان بائی کی زیارت کروں گا تو بظاہر دنیاوی طور پہ میں کوئی مطلب بلینئر نہیں ہو جاؤں گا کوئی ملینئر نہیں ہو جاؤں گا لیکن مجھے ان شاء اللہ ان کی محبت اور ان کی اخلاق اور ان کے اخلاص اور ان کی گفتار اور ان کے کردار کا مشاہدہ کرنے کا باہر موقع ملے گا انشاءاللہ تو جس طرح کہ آپ لوگ اسلامی جذبے کے پیشن کرتے ہیں تو مصطفی بھائی نے کوئی رائے نہیں دی ماشاءاللہ جی وائس آ آپ کو میری بہت شکریہ آپ لوگوں نے میری آواز سننے کی زحمت گوار فرمائن کیا ہاں بالکل ماشاء اللہ جناب میں نام بھول گیا تھا سوانا صاحب سے ملنے کی بھی بڑی خواہش ہے قرطبہ بھائی سے بھی ملنے کی بڑی خواہش ہے کہ ان کی بھی زیارت ہو اور انہیں بھی دیکھیں حضرت آپ دعا کریں انشاءاللہ سبب بن جائے گا اللہ کریں ہم سب, ہم سب کی ملاقات مکہ شدید میں ہو مدینہ پاک میں ہو ان شاء اللہ بنے اللہ کرے ہم ملیں دیکھیں ایک دوسرے کو انشاء اللہ تو مطلب سب ہو تو زیادہ مزہ آئے گا نا اگر میں مطلب تنہا طور پہ تو میری حسان بھائی سے یعنی غمب مرشید بھائی سے میری ملاقات ہوتی ہے تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن آپ کو میں صحیح بتاؤں جس انداز میں میں انہیں اس درجے کے اندر مطلب ٹریٹ کرتا ہوں نا آپ یقین مانیں جب میں اور وہ ابھی تو دروم میں نہیں ہے میرا خیال ہے تو ارے بھائی دنیا دار کون نہیں ہے یہاں پہ گناہ یا حرام یا غلط کام نہیں ہے دنیا داری الحمد رب العالمین سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے دنیا داری کرنا یہ دین داری ہے تو آخر آپ تو آج بھی اور ان کے ساری فرما رہے ہیں ماشاءاللہ منکسر المزاج ہیں آپ اور با کلام ہیں اور کیا بات ہے آپ کی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ جو آپ لوگوں کے ساتھ رہ کر جو غم مرشد سے ڈسکشن والا انداز ہوتا ہے نا وہ منفرد ہوتا ہے اور تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اور جب ان سے میرے ملاقات ہوتی ہے تو کبھی کبھی مجھے ان کو دیکھ کر آتی اور میں مطلب کچھ بول ہی نہیں پاتا وہ بھی بیچارے بڑے احترام کے ساتھ خاموشی چند جملے بولتے ہیں تو یہاں وہ جتنا بول لیتے ہیں تو ہماری جب ملاقات ہوتی ہے تو ایک بڑا رکھ رکھاؤ کا ماحول ہو جاتا ہے تو عرضی کر رہا تھا کہ جب ان مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں اگر میری رضوان بھائی سے تنہائی میں میری اور ان کے اکیلے کی ملاقات ہو تو شاید وہ ماحول کریٹ نہیں ہو پائے جو ہمارا ایک دوستانہ ماحول ہے نا ٹھیک ہے نا ان کا احترام کروں میری عزت تو طرح لیکن ماشاء اللہ ایک ساتھ ملیں گے تو بھی شرارت چلبلا پن بھی تھوڑا سا ہوگا نا تو بھائی آپ سمجھ رہے ہیں نا مطلب حالانکہ رضوان بھائی سے یہ حسان بھائی سے پہلے جب ہماری تھی الحمدللہ اچھی تو تھوڑی سی شرارا چلبلابند رہتا تھا گفتگو میں لیکن اب جب سے درس کا سلسلہ ہوا ہے تو وہ تھوڑی سی ایک فاصلہ آ تھوڑا سا نا درس میں وہ نہیں ہوتا جب روم میں ہوتے, ہوتے نہیں ہوتا لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو ہو جاتا ہے یہ بہرحال ایک فطری چائے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم درس کی طرف آتے ہیں تو اپنے ویوز کا اظہار کیا مجھے اچھا لگا کہ میں آپ سے بات کروں ان کی دلی خواہش کی کہ حضرت آج خصوصی دعا کر دیں جی اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات پوری فرمائے سوانہ بھائی آپ کو بھی خوشیاں دے ہمیں بھی خوشیاں دے جزاک اللہ جی ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں ان باب الرحلتی کتاب العلم جاری ہے میں الحمد والسلام بیان کرو اللہ تعالیٰ یہ جی پھر دردو سلام کے نظر اور پھر انشاءاللہ درس الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلمین اما بعث سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آل کا یا حبیب اللہ دعا پڑھ لیجیے اللہ مفتح علينا حکمتا وانشور علینا رحمتکا بیاد الجلال والاكرام الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله درس جاری ہے کتاب العلم بخاری شریف سے پڑھ رہے ہیں باب ہے باب الرحلتی في المساله النازله وتعليم اهله کسی پیش آمدہ مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا باب ارحلہ باب ہے اس سفر کا فلمس اللہ جو کسی نئے پیش آنے والے مسئلے کے لیے سفر ہو وہ تعلیمی اور اپنے گھر والوں کو مسائل سکھانے کے لیے سفر ہو ٹھیک ہے جناب روایت سن لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا محمد مخاترین ابو الحسن قال قال عمر بن سعید بن اخبار حسین قال عبداللہ بن ابی ملک ان انعب عزیز جی جناب اقبا بن ہارث کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی کی ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے انہو تزوجا ان کی شادی ہوئی ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے اتت ہوں امراطن دو ماہ ایک خاتون آئیں فقالت وہ کہنے لگی انی قد اربا کہنے لگی کہ میں نے دودھ پلایا ہے بچپن میں اقبا کو وتی تزوجا اور اس عورت کو بھی پلایا ہے جس عورت سے اقبا نے شادی کی ہے یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ اقبا اور اقبا کی دلہن یہ دونوں باہم بہن بھائی ہیں رضاعی فقال له اقبا اخبا کہنے لگے ماں ان کا اربین مجھے تو کبھی پتا ہی نہیں چلا کسی نے بتایا ہی نہیں کہ آپ نے مجھے جو وہ بچپن میں دودھ پلایا ہے نہ ہی آپ نے مجھے کبھی خبر دی آپ بالکل آج پہلی بار یہ اطلاع دے رہی ہیں کی با اب یہ نیا تھا نیا سوال تھا ایک نئی صورت حال تھی تو اس نئی صورت حال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے فوراقی با الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت بل بالمدینہ کی مدینہ پاک میں فص اور انہوں نے گزارش کیا سرکار سے سوال کیا سرکار سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیف وقد قیل سرکار نے فرمایا کیفا کیسے برقرار رکھو گے اس نکاح کو وقد قیلا حالانکہ اس نکاح پر انگلی اٹھائی جا چکی ہے حالانکہ اس نکاح پر گفتگو کی جا چکی ہے ففارقها اقبا اس واقعے کے بعد یہ جملہ سننے کے بعد حضرت عقبہ نے ان سے مفارقت اختیار کی اور پھر ان کی زوجہ نے بھی کہیں اور شادی کر لی اب جناب مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک عورت کی گواہی پر رضاعت کا ثبوت ہو سکتا ہے یا نہیں تو اہناف کے ہاں یہاں کے شاء اللہ سوالہ جوابات کے سیشن میں کچھ دیر بعد میں جوابات دوں گا ان آپ لوگ سوال کرنا چاہیں تو مجھے پی ایم کر دیجیے گا کوئی ایشو نہیں ہے اچھا تو اہناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جی نہیں ایک عورت کی گواہی ناقص ہے نصاب مکمل نہیں ہے اور اس وجہ سے حرمت کا حکم ثابت نہیں ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب جب حرمت نہیں ثابت ہوئی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اقبا کے نکاح کو ناپسند کیوں فرمایا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو باطل نہیں ارشاد فرمایا تھا یہ نہیں فرمایا تھا کہ تمہارا نکاح ہی باطل ہے یا غلط مطلب ختم ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ ناپسندیدگی کے الفاظ ارشاد فرمائے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نکاح کو قائم رکھنے سے بہرحال صحابی رسول پر یہ تہمت لگ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی رضائی بہن سے نکاح کر لیا ہے تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا یہ پتا چلا کہ ایک پاک دامن انسان کو جس کوئی, کوئی خطا نہ ہوئی ہو اور وہ ہر حرام کام سے بھی دور ہو اس نے کوئی گناہ بھی نہ کیا ہو تو پھر بھی اس کو حرام کی توہمت سے بچنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو وہ بچے ٹھیک ہے جناب اور دوسرا یہ کہ یہ کیفہ بکت قیلہ کا آرڈر جو تھا یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گفتگو کے اندر عشق کو یہ نکاح اب اس صورتحال میں ناپسند ہے ٹھیک ہے جناب اور پھر سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتقو مواد تہم تو احمت کے جگہوں سے بچنے کا جو آرڈر ہمیں دیا ہے جو حکم ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ ایسی صورتحال کے, کے اندر بندہ اپنا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دے ایسی جگہ سے ٹھیک ہے جناب لیکن اگر یہ بھی اس صورت میں ہے جب کہ اس عورت کے سچے ہونے کا گمان غالب ہو اگر اس عورت کے یعنی وہ جو دعوی رضاعت کر رہی ہے اگر اس کے جھوٹا ہونے کا گمان ہو تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نکاح کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے جناب ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے اور ہوئی بھی ہے کہ نصاب شہادت کیا ہے رضاعت کے ثبوت کے لیے تو جناب اس میں میں آپ کو ایک اصولی بات بتا دوں ذہن میں بٹھا لیں گے بہت کام آئے گی کہ ایک عورت گواہی دے کہ میں مطلب رضاعت ثابت ہے تو نکاح سے پہلے ہونے کی وجہ سے اس کی بات مان لی جائے اور نکاح کے بعد اگر صرف ایک عورت کہتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگر آپ تفصیل دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس سے متعلق الفقیر کے فتح مل جائیں گے انشاءاللہ اور آپ سب اسلامی بھائیوں کو ایک خوش آئند خبر میں یہ سنانا چاہوں گا کہ لگ بھگ پانچ ہزار سے زیادہ فتح تحریری شکل میں باقاعدہ دارالفتہ سے لکھنے کا شرف حاصل ہوا سن دو ہزار سے دو ہزار چھے کے دوران تو بفضل فغل ہی تاعلیٰ و وہ الحمد الحمدللہ رب العالمین مجھے حاصل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ہم صورت حال کو ہی بنا کر اس کو کہیں ابھی اس کی میں پروف ریڈنگ کر رہا ہوں ایک فائنل مطلب ابھی کی نہیں ہے شروع وہ کرنی ہے مجھے انشاءاللہ تو اس کے بعد سے اس کو انشاءاللہ نفع اللہ نف عوام کی نیت سے انشاءاللہ ہم ویب سائٹس وغیرہ پہ بھی انشاءاللہ ڈال دیں گے تو آپ کو اس کے اندر اللہ نے چاہا تو جدید مسائل کے حل کافی حد تک نظر آئیں گے ان اور آپ کو میری جو ہے وہ تحریر کی اصلاح کرنے کا بھی موقع ملے گا تو آپ ضرور اہل قلم ہوں گے انشاءاللہ تو آپ میری اصلاح کیجئے گا انشاءاللہ مجھے اچھا لگے گا تو فتویٰ نویسی میں مشق ستم مت کیجئے گا بس یہ کہ اردو ٹھیک کر دیجئے گا اس کی ٹھیک ہے حضرت جی حضرت غم مرشد بھائی موجود ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں ضرور حضرت بہت شکریہ جی حضرت مجھے فون کیجیے گا آپ جزاک اللہ میں انتظار کروں گا ابھی آپ کا ذکر ہوا تھا ابھی میں نے آپ کا ذکر خیر کیا تھا کچھ دیر پہلے آپ نے شاید نہیں سنا ہوگا تو میں بتا ہی رہا تھا کہ عورت کی رضاعت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ اسلامی بھائی جو ہے وہ یہ اصول ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر نکاح اللہ اکبر اللہ تعالیٰ آپ کو چاہے تو تندرستی عطا فرمائے اور آپ کی روحانیت میں اضافہ فرمائے ابھی ہم آپ کے بارے میں بہت اچھی گفتگو ہے ماشاء اللہ رب اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح سے پہلے اگر کسی ایک عورت نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ رضاعت ہے میاں اور بیوی میں تو یعنی میں تو نکاح نہ کیا جائے اور اگر نکاح ہونے کے بعد یہ سلسلہ ہے تو اس کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا اگلا باب ہے باب فی العلم تناوب نائب سے ہے نائب کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک کے ماتحت دوسرا اور اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ علم کے معاملے میں باری باری آنا جانا تناوب دو لوگوں کا ایک دوسرے کا نائب ہونا مثلا درس میں مثال دے رہا ہوں ابھی آپ ابھی سنیں گے تو مزید وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ مثلا درس کے اندر آج ہمارے محترم غم مرشد تشریف لائے ٹھیک ہے اور گزشتہ کے لیے بیمار تھے تو یہ گزشتہ کل مسئلہ عمران بھائی کو یہ کہہ دیتے کہ جی آپ میری جانب سے آج درس میں شرکت کیجیے اور جو بھی نکات آپ محسوس فرمائیں اہم ترین انہیں نوٹ کیجیے اور مجھے بتائیے گزشتہ کل نائب ہوئے ان کے محترم عمران صاحب دوائی سو پہلے سنت اور آج چونکہ بذات خود تشریف فرما ہے بذات خود حاضر ہیں تو آج یہ اگر عمران صاحب بالفرز روم میں نہیں ہو تو یہ ان کے نائب ہوئے اب یہ انہیں آج کا بتا دیں گے اور کل بلفرز یہ نہیں آئے اللہ نہ کرے تو کل پھر عمران صاحب ان کو بتا دیں تو یہ سلسلہ صحابہ کرام رضی ردی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں بھی ہوا کرتا تھا اب سنیے کس طرح ہوا کرتا تھا حد دسنا ابان اخبار قال ابو عبداللہ وقال ابن اخبارہ اب عبد اللہ ابن عبد اللہ ابن ابن عباسن ان حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں قال لی من الانصار فرماتے ہیں میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی جارن کا معنی ہے پڑوسی لی میرے مینل انسار انصاری انصاری پڑوسی اور میں فی بنی امیا کب نی بن امیا بن زید کے میرے پڑوسی ہمارا یہ معمول تھا وہی من عوال المدینہ یہ اس کا ذکر ہوا و کن نہ و ان نزول على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور میرے انصاری پڑوسی ہم باری باری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا کرتے مثلا آج میں مصروف ہوں معاشی حوالے سے تو آج میرے پڑوسی چلے جائیں گے اور سرکار کی خدمت میں حاضر رہیں گے سیکھتے رہیں گے پھر اگلے روز وہ معاشی ضروریات کو پورا کریں گے اور اگلے روز اب میری ذمہ داری ہے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہوں اور جناب اوالیز सپ... عوالی... میں آیا میرے مست بھائی کلیئر کیجیے اچھا اچھا وہی امین اوالی المدینہ جناب عوالی کہتے ہیں عالن سے ہے یہ عالین کہتے ہیں نا یہ بڑے عالی مرتبہ ہیں تو علی سے ہیں عوالی یعنی مدینہ کے بالائی حصے مدینہ کی جو بلند مطلب مدینہ میں کچھ مدینہ ایک ظاہر سٹی ہے پورا شہر ہے تو اس میں جو اونچائی والے ہاں رہنے والے تھے بنو میہ بن زید وہاں ہوتے تھے یہ ان کے ایڈریس کو سمجھا رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے کے ایڈریس کو کہ میرے پڑوسی جو بنو میہ بن زید کے تھے اور وہ مدینہ کے جو ہے وہ مطلب جیسے ہمارے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں کے ایک علاقے کا نام ہے ایک حصے کا نام ہے چڑھائی کیونکہ وہ تھوڑا اونچائی پر ہے تو اسی طرح وہ مدینہ کی چڑھائی پر رہتے تھے گویا ٹھیک ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ کن نتن وب الضول اعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دوسرے سے دن طے کر کے باری باری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور آگے فرماتے ہیں کہ یومن ایک دن وہ حاضر خدمت ہوتے اور وہ انزل یومن اور ایک دن میری خدمت گزاری کا شرف ہوتا ماشاء اللہ فرماتے جس دن میں حاضر خدمت ہوتا جس دن میں حاضر بارگاہ رسالت ہوتا تو میں انہیں اس دن کے بارے میں اطلاع دیتا کہ جی آج یہ وہی آئی اور یہ احکامات پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں مثل وہ عیدا نزل فعال مسلا ذالی اور جس دن وہ مطلب یہ کہ تشریف لے جاتے بار رسالت میں حاضر خدمت ہوتے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہوتی اور وہ مجھے بتاتے کہ جناب آج یہ وہی نازل ہوئی ہے اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احکامات جاری فرمایا اور آپ کے دن بھر کے یہ معاملات رہے فند علا صاحبی الصاری نَوْبَتِهِ ہی فرماتے ہیں ایک دن میرے صاحب میرے دوست میرے پڑوسی اور میرے پارٹنر حضرت جو ہے وہ انصاری جو تھے وہ میری اپنی باری کے دن وہ تشریف لائے میرے گھر پہ اور فاربا بابی دور شدیدن اور میرے گھر کا دروازہ بڑی زور زور زور سے کھٹکانے لگے ٹھیک ہے نا بہت زور سے انہوں نے میرا دروازہ کھٹکھٹانے خٹ خٹ لگے فقال اسم ہوا تو اور کہنے لگے کیا وہ ہے کیا وہ ہے میں گھبرا گیا فرماتے ہیں ففضر میں گھبرا گیا فقرش تو ہی میں باہر نکلا فقال فضام عظیم بہت عظیم معاملہ ہو گیا بہت سنگین معاملہ ہو گیا قال بیان کرتے ہیں حضرت عمر فدل تو میں حضرت حفصہ اپنی شہزادی کے پاس گیا فزا ہی طب وہ رو رہی تھی فقول تو میں نے کہا طلّہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ساری ازواج کو سرکار نے طلاق دے دی ہے قولت کہنے لگی لا مجھے نہیں معلوم دخلتو پھر میں حاضر ہوا عال نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رسالت مقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم فخل ت نے کہا قائم کھڑے ہو کر احترام کے ساتھ اتلقن کیا حضور آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے سرکار نے فرمایا اللہ نہیں فخل تو اللہ اکبر کہا اللہ اکبر تو انشاءاللہ اللہ جب ہم ازواج متحرات کا ذکر کر رہے ہوں گے تو اس خاص واقعے کا ذکر بھی کریں گے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے جو ہے وہ آپ روکے رہے اور معاملات کچھ ہوئے آپس میں کچھ چپلش ہوئی کچھ جو ہے وہ ہماری والدہوں کی تو بہرحال یہ بڑوں کی باتیں ہیں بزرگوں کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب سے پیار فرماتا ہے یہ اللہ کے پیارے ہیں تو ہم بس حدیث سے مطالق کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جن صحادی کا ذکر ہے یہاں پر جن پڑوسی کا ذکر ہے یہاں پر وہ اطبان بن مالک ہیں اور انہوں نے جو زور زور سے دستک دی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فضو میں گھبرا گیا تو یہ گھبرانے کا مانا اس لیے ہے ہمارے امام بخاری ہمیں بیان کرتے ہیں تفصیل اپنا کیا کہتے ہیں صحیح بخاری شریف کے اندر ہی آگے ہم روایت پڑھیں گے کہ امام بخاری نے بیان کیا ہے کہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران ہمیں یہ خطرہ تھا کہ غسان کا بادشاہ ہم پہ حملہ کر دے گا تو جب اس نے انصاری صحابی نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں سمجھا کہ شاید ہو گیا ہے اور ان صاحب انصاری صاحب نے جو یہ کہا تھا کہ بہت سنگین حادثہ ہو گیا ہے تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطالعات سے علیحدہ ہیں علیحدہ ہو گئے ہیں اور وہ یہ سمجھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سرکار نے اپنی ازواج مطحرات کو طلاق دے دی ہے اور ظاہر ہے حضرت عمر کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ یہ بڑی سنگین بات ہو سکتی تھی کیونکہ آپ کی خود کی شہزادی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقد مبارکہ میں تھی ٹھیک ہے جی اب اس سے ہمیں جو کچھ اصول اور کچھ مسائل معلوم ہوئے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین علم دین کے حصول میں کتنے زیادہ کوشاں رہتے تھے جس دن طلب معاش کی خاطر حاضر خدمت نہ ہو پاتے تو دوسرے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگاتے کہ آج آپ نے بتانا ہے مجھے جو جو آپ علم کی باتیں سنیں بارگاہ رسالت سے وہ سب مجھے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا کتنا میٹھا کتنا زبردست انداز ہے اور ایک دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد ہے کہ آج آپ بتائیں کہ کی کیا بات ہوئی کل میں بتاؤں گا اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کتنا مدب انداز ہوا کرتا تھا صحابہ کا کتنی تدبیر کے ساتھ چلا کرتے تھے <تصفح> یہ آپس میں ماشاءاللہ اللہ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سرکار کے احوال اور آپ کی گفتگو اور آپ کے معاملات سے مطلع کرتے تھے مطلب بالکل سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اٹیچ تھے یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اچھا جی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کیونکہ حضرت عمر فاروق اعظم بغیر اجازت حضرت ہفتہ کے چلے گئے تو یہ پتا ہوا کہ والد جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے گھر بغیر اجازت کے بھی داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے گھرے لو معاملات کے بارے میں چھانبین بھی کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت عمر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ٹھیک ہے جناب اور اس میں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ہم پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا ابھی سکڑوں کے بعد بھی کر سکتے ہیں بغیر بغیر. اگلا باب ہے باب الغذ فلما و عزتی اذا ازار ما رہو باب الغضب غصے کا باب فلما ویزاتی نصیحت کرنے میں و تعلیم تعلیم کرنے میں ازار عام رہ جب کہ کوئی ناپسندیدہ کام دیکھے یعنی اگر کسی کو کوئی ناپسندیدہ کام نظر آ رہا ہے تو اس ناپسندیدہ کام کو دیکھ کر نصیحت بھی اسے کرنی ہے اور تعلیم بھی دینی ہے سمجھانا بھی ہے اور اظہار غذب بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہ صورتحال پر ہے جیسی صورت حال ہوگی ویسا کام کیا جائے گا ٹھیک ہے حد جسل تو اب یہاں ماشاء اللہ جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں کے سامنے کبھی کبھی ایسی صورت حال آ جاتی ہے کہ دشمن خدا اور دشمن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس روم میں آتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ خب باسط باطینی کا اظہار کرتے ہیں تو ہمارے بھائی جو ہے وہ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں بعض غصے کا اظہار کرتے ہیں بعض نصیحت کرتے ہیں بعض تعلیم دیتے ٹھیک ہے نا تو یہ مطلب سب درجات ہیں سب نے اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں انشاءاللہ اور بہرحال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا ہمیں اس کے بارے میں اچھی رائے رکھنے کی کوئی مطلب کوئی حق نہیں ہے کوئی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے جی حردن محمد ابن کثیر قال اخبران یو سفیان ابن نیا خالد ان نے ابن ہاضم عین ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں قال رجل ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اکاد لا اکاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد تو یہ ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے میں اس دن سے زیادہ کبھی غزب ہوتے ہوئے جلال میں آتے ہوئے نہیں دیکھا اس دن سرکار بہت جلال میں آئے آپ نے بہت جلال کا اظہار فرمایا فقال سرکار نے فرمایا ایو الناس اے لوگوں انکم منفرون تم نمازیوں کو متنفر کرتے ہو بالناس جو, جو نماز پڑھائے لوگوں کو فلیخفف خف اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے, ساتھ پڑھائے کیوں وجہ بھی ارشاد فرمائی وجے ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان نفیم المریب ان میں مریض بھی ہو سکتے ہیں ان میں مریض بھی ہوتے ہیں وہ اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں وہ ضلحاجہ اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں کام سے جانا ہو دیکھیں نا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نماز مکمل دینداری ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلحاجہ کو بھی رکھا جو کسی حاجت اور ضرورت سے کہیں کسی کام سے کسی دنیا داری کے کام سے بھی جانے والے ہیں آپ نے ان کا بھی لحاظ رکھا اللہ اکبر سبحان اللہ ماشا اللہ دیکھیے ہمارے پیارے آغاز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں آپ نے سنا کہ جب ایک صحابی نے سرکار کی خدمت میں لمبی نماز کی وجہ سے جماعت سے نماز نہ پڑھنے کی شکایت کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ لمبی پڑا رہا ہے تو اچھا کام کر رہا ہے وہ تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تمہیں آنا چاہیے جماعت میں کیوں تم اس وجہ سے پیچھے ہو رہے ہو نہیں سرکار نے یہ نہیں فرمایا سرکار نے اس امام پر غزب ناک ہوئے اس امام پر جلال کا اظہار فرمایا آپ نے اور اس سے یہ بھی پتا چل کہ اگر کوئی شخص کوئی غیر شرعی کام کرتا ہے یا کسی کام سے کسی کو کوئی تکلیف ہے تو اس کام کی شکایت کرنے میں کوئی حرج نہیں آپ خود سوچنا ہے یار وہ نماز پڑھ رہا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلام ہے آپ نماز دینے آئے ہیں ہمیں آپ قرآن دینے آئے ہیں آپ عبادات و ریاضات دینے آئے ہیں اور دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے روف رحیم ہیں اور کتنے شفیق ہیں کتنے شفقت فرمانے والے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ذمہ دار ہو وہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس پہ ناراض ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ امام صاحب کا لمبی نماز پڑھانا کوئی حرام کام نہیں تھا ناجائز کام نہیں تھا بس یہ کہ نامناسب تھا مقرو تنظی تھا زیادہ سے زیادہ لیکن سرکار نے دیکھیں کس طرح سمجھایا اللہ اکبر یہ دیکھیں مصطفی بھائی نے کیا بتایا آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک صاحب نے جو وہ پوری سورہ یاسی پڑ دی اور کچھ مکڑے گئے مطلب ان سے کھڑا نہیں ہو جائے گا تو یہ یہ زیادتی کرتے ہیں اللہ کے بندے وہ ماشاءاللہ اللہ اللہ نے توفیق دی مسجد میں آ رہے نماز پڑھ رہے آپ کیوں متنفر کر رہے ہو یار سرکار نے فرمایا ان یا یو اناس ان کو منفرون اے لوگوں کیا تم لوگوں نمازیوں کو متنفر کرنا چاہتے ہو کیا یہ چاہتے ہو کہ وہ جی مسئلہ ہو گیا تھا یہ دیکھیں اس میں مصطفی بھائی ان اپنے الفاظ میں بھی بتائیں گے آپ کو کیا ہوا تھا اور اس کے بہرحال اس طرح کرنے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں تو ہمیں سرکار کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو لمبی نماز پڑھنے سے منع کیا جائے گا تو یہ اس صورت میں منع کیا جائے گا جب بوڑھے کمزور بیمار اور ذوال حاجت ہوں عام طور پہ اگر مثال کے طور پہ غم مرشد ہوں مصطفی ہوں تموجن اور ہمارے رضوان ہو اور ہمارے سنی تحریک ہوں فراز بھائی یہ سب نوجوان شہزادے اگر موجود ہوں اور یہ سب نماز باجماعت ادا کر رہے ہوں آپس میں گھر میں اور یہ آپس میں بولے بھائی آج ہم ماشاء اللہ نماز پڑھ ہیں اور امامت ہمارے کرا رہے ہیں مثلاً فراز بھائی آج جو ہے وہ سورہ بقرہ شریف کی تلاوت کریں گے پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں شاء اللہ سورہ علیہ آل عمران سنائیں گے انشاءاللہ میں ٹھیک ہے نا تو یہ آپس میں مل کے کر سکتے ہیں سب راضی ہوں جی قرآد بھی میٹھی آواز میں ہونی چاہیے بالکل پاک کو عزت احترام اور محبت سے پڑھنا چاہیے جو مطلب جن کی آوازیں اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تنہائی کے اندر جتنا چاہیں پڑھے ماشاء ان کو پڑھنا چاہیے لیکن برائے کرم کسی دوسرے کے لیے سما خراشی کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے چلے اضرت کوئی بات نہیں اللہ میں وہ اضرا ہے مطلب تو ایک مثال کے طور پہ کیا نا کہ مثال کے طور پہ اگر چند ساتھی آئی مطلب کوئی بات نہیں تو اگر پانچ چھ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ چند لوگ اگر مل کے خود طے کر لیں کہ ہمیں لمبی پڑھنی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی منع بھی نہیں ہے جی جی حضرت ماشاءاللہ اللہ ٹھیک ما ہے جناب اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے بات کی طرف اسی بات کی اگلی حدیث کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دسنا عبد اللہ محمد قول حدسن قول حدسن ان ربی ابی عبدالرحمانگا معافی چاہتا ہوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے لختے کے بارے میں پوچھا لختہ انلختہ لختہ کہتے ہیں زمین پر پڑی ہوئی شئے زمین پر پڑی ہوئی شہ ٹھیک ہے جناب اور فقال اعرف فقول او وا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جس شے سے باندھا گیا ہو اس کی پہچان رکھو ٹھیک ہے یعنی جس جو چیز آپ کو ملی ہے اگر وہ بندی بندی ہوئی ملی ہے تو اس کی نشانیاں محفوظ رکھ لیجیے اپنے پاس او آہا یعنی جس برتن میں وہ ہے اس برتن یاد رکھو آ یعنی یاد رکھو پہچان یاد رکھو جس سے اسے باندھا گیا ہے وفا سوہا ٹھیک ہے یا وہ جس تھیلی میں اس تھیلی کا لحاظ رکھو اسے یاد رکھو سما طریقہ بتایا سر کرنے پورا پھر اس کے بعد ارف ہا سنتن سال بھر تک اس کا اعلان کرو سم تھے بہا پھر اگر اس کا مالک نہ آئے تو پھر اس سے نفا اٹھا لو بوا اگر اس کا مالک آ جائے تو وہ چیز اسے لوٹا دو کال تو اس شخص نے پوچھا جس نے نقطہ کے بارے میں پوچھا تھا اس نے دوبارہ سوال کیا فوالبل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہ بتا دیجئے کہ باللہ آپ کو پتا گم کو شدہ کو ہیں گم شدہ اونٹ کے بارے میں کیا فرمائیں گے جلال میں آئے تمرت یہاں تک کہ اتنے ناراض ہوئے کہ آپ کے دونوں رخسار پر انوار سرخ ہو گئے اوقالحمرا وجوہ یا او رابی نے کہا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا فقال سرکار نے مال کا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے کوئی اگر اونٹ کہیں سے جاتا ہوا دکھ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو تمہیں اس میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے ما سکا اہا وحیدہ اس کے پاس اس کے پانی کا مشکیزہ بھی ہے اس کا جوتا بھی ہے وہ خود پانی پی لے گا خود چل پھر لے گا تَرِيدُ الْمَا وَثَرْعَ الشَّجَرَا وہ پانی کے چشمے پر جا کر پانی پی لے گا اور درختوں کو چرتا رہے گا فَذَرْحَا اسے چھوڑ دو حَتَّى يَلْقَاهَ رَبُّهَا اس کا مالک اسے خود ڈھونڈ لے گا قَال اس نے تیسرا سوال کیا فَبَالَّتُ الْغَنَم سرکار یہ جو بکریاں ہیں گمشدہ ان میں گے Call, سرکار فرماتے ہیں لک تمہاری ہے او لی اخی کا یا تمہارے بھائی کی ہے او یا پھر وہ بھیڑے کی ہے یعنی مطلب سیدھی سی بات ہے اونٹ اپنی حفاظت کرنا جانتا ہے اور بکری جو ہے وہ بیچاری کمزور جانور ہے تو ظاہر ہے وہ اگر اس کو کوئی نہیں اس طرح پروٹیکٹ کرے گا تو کو یا تو اگر آپ اچھے آدمی ہیں اور آپ اسے لے کر اس کی کہیں جو ہے وہ سلسلہ کرتے ہیں اس کا مالک تلاش کر کے اس تک پہنچاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے ورنہ ہو سکتا ہے کوئی دو نمبر آدمی لے کے کھا لے اس کو یا پھر بھیڑیا کھا لے اس کو ٹھیک ہے تو اب لکتے کے بارے میں کچھ سنتے ہیں یہ تینوں سوالات نقطے کے بارے میں تھے <coughs> انشاءاللہ درود پاک کا نذرانہ بارہ رسالت خیر النام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑھ لیجیے اللہ, اللہ علی سیدنا محمد الجود وصلیم وصلیم علی کا یا رسول اللہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ میں جنہیں کہہ رہا ہوں وہ سن رہے ہیں تو بالکل بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام عرض کیجئے جناب آپ کا شکریہ آپ ندینے جا رہے ہیں ماشاء اللہ ما شاء اللہ ہمارے درجے والوں کا سب کا بہت سلام کہیے گا ہم آپ کے مشکور رہیں ٹھیک ہے جناب اچھا جی تو لطف کے مسائل ہیں کافی زیادہ اور وقت ہے کافی تھوڑا ہمیں ہمارے درس کو کم اب چالیس منٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ الحمد رب العالمین تو لقتے سے ہم آغاز کریں گے اگلا درس انشاءاللہ اور نقطے کے مسائل اور لکھتے ضروری باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بڑا موضوع ہے کہ میں نے سوچا کہ اگر اس پر ہم نے ابھی بات شروع کی تو پھر کافی وقت اسی میں ہو جائے گا انشاءاللہ کل تک کے لیے لختے کو ہم موقوف رکھتے ہیں جزاک الله قیرن کثیر عمدہ ابدا بہت سارے پیارے پیارے اسلام بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں سب اپنی اپنی گفتگو کریں گے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں تمام سائلین کو اور تمام سامعین کو جزاک اللہ خیرن کسیمن ابدا جناب <laughs> آپ آب اپنے ہینڈ جو ہے وہ ڈراپ کر دیجئے سب اور جو اسلام بھائی سوالات کرنا چاہیں وہ اپنے ہینڈ ریز رکھیں اور ہم سوال جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں اور بالکل انشاءاللہ اللہ گفتگو ہوتی رہے گی اللہ نے چاہا تو جزاک اللہ خیرن کثیر دا ابدا ماشاءاللہ آج بڑی تعداد ہے سائلین کی سوال کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تو چوہی سوانہ صاحب موجود ہیں میرا خیال ہے سب سے پنینی کا ہینڈ ہے تو تشریف لائیں ہم آپ تمام اسلام بھائی اپنی ضروریات اس وقت پوری کر لیں سوانا صاحب کی درس کا آغاز ہوتا ہے السلام علیکم آئی حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سو رہے ہیں جناب چلیں اٹھ جائیں حضرت سوالات نہیں آ رہے تو کوئی اور بھائی آ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور ان شاء بات ہوگی مسائل پہ ڈسکشن ہوگی ایک سوال میرے پاس آلریڈی موجود ہے وہ میں پڑھ لیتا ہوں ان آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ کل ایک سوال ہم سے ہوا تھا اس کا کچھ حصہ رہ گیا آ, قلم نے وراثت سے متعلق ایک سوال کا جواب سنا تھا کہ والدین کی زندگی میں وراثت کی تقسیم اور جناب انہوں نے لون لیا تھا قرض لیا تھا اپنے بچوں سے تو اس میں سوال کا اگلا حصہ سن لیجیے والد صاحب نے وراثت کی تقسیم دونوں والدین کی وفات کے بعد بتا دیا تھا کہ اگر وہ والد کسی کے والد کی جائداد ہو تو ظاہر ہے وہ ان کی ان کے وثال پر اس جائداد کی تقسیم ہو سکتی ہے والدہ کے انتقال تک اس کو موقوف رکھنا یہ غلط نہیں ہے مطلب بالکل کر سکتے ہیں ٹھیک جناب تھینک یو مچ اگلے سوال کے لیے صرف ایزی بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں میں خوش آمدید رہوں گا ایزی بھائی کو اور دیگر بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنی سہولت سے سال جواب کا سلسلہ کریں جزاک اللہ بہت شکریہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جی والدہ کی فیملی کو جاتا ہے اگر والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو نانی بچے کی پرورش کریں گی اور اگر نانی نانیفظ وہ بھی نہیں ہے تو پھر خالہ اور خالہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ سلسلہ نوٹ کے دادی کو ملتا ہے اور دادی نہیں ہے تو پھر پھپھو کو اور اس طرح پھر آگے بڑھتے بڑھتے دیگر رشتے داروں کی طرف بات جائے گی ٹھیک ہے جناب تو آپ اسلام بھائی سوانہ بھائی ناراض ہو گئے کہ آئی نہیں رہے تو آپ لوگ سوالات جوابات ماشاءاللہ سب سب جانتے ہیں کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے ماشاءاللہ اللہ بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں اور قابلین میں ہیں تمجن بھائی تشریف لائے ہیں تو جناب ایزی بھائی دوبارہ آ رہے ہیں تو خیر سوال جواب کا سلسلہ ہے آپ میں سے جو بھائی سوالات کرنا چاہیں تشریف لائیں السلام علیکم جی السلام علیکم حضرات یہ رن موسیق صاحب شاید آج ان کی طبیعت کچھ ناساز کی ہے سوال تو میں نے بھی کرنا ہے شاید کوئی ہماری ساتھی ہیں وہ سوال مجھے ٹیسٹ کرنے والے ہیں تو پھر میں آپ سے پوچھوں حضرت میں نے اس دن بہار سے پوچھا تھا ایک کیا آپ کی شوق کس فیلڈ میں مطلب جو آپ نے اس دن شاید وہ پھر آبھی آ گیا تھا تو بات ہماری آدھی کی آتی رہ گئی تھی اور وہ کون سی بکس ہیں جس کی طرف آپ کو مطلب رجحان زیادہ ہے جو آپ شوق سے پڑھاتے ہوئے آپ کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور جس میں آپ زیادہ ایکسپرٹیز ہیں نا بعض لوگ ہوتے ہیں تو وہ میں ذرا ہوتے بعض لوگ کوئی بک ہوتے ہیں وہ خوشی سے پڑھاتے ہیں بعض علماء کرام اس کے بارے میں بتا دیں اور مطلب رجحان آپ کو کس طرف جانے ہے السلام جی بہت شکریہ جزاک اللہ <coughs> واقعی ایسا ہی ہے ہر انسان کی جو ہے وہ فطری طور پہ رجحانات ہوتے ہیں کچھ ہر بچے کے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں حساب کتاب بہت پسند ہوتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تاریخ بڑی پسند ہوتی ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں لٹریچر بہت پسند ہوتا ہے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رجحان جو ہے وہ سائنسی علوم کی طرف ہوتا ہے تو خیر ہر انسان کا ایک مختلف رجحان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا ہے اور ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ رہے گا باقی درسن نامی سے پہلے تو کوئی خاص رجحان نہیں تھا میں آپ کو بالکل صحیح عرض کروں مطلب کھیل کود میں لگنے والے مطلب جو عام بچے ہوتے ہیں ہم عام بچے تھے لیکن ظاہر ہے بزرگوں کی نظر رحمت ہوئی شفقت ہوئی کرم نوازی ہوئی الحمد رب العالمین اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے خصوصی اللہ ہی کی یقینا توفیق ہے کہ ہم اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبول فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں اس شعبے کے لیے منتخب کیا تو جب اس شعبے میں آئے تو آپ یقین مانیں الحمدللہ رب العالمین ابتدائی طور پہ سارے فنون اچھے لگے یہ بڑا کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کسی کو سارے فنون اسلامی اچھے لگ جائیں لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور دلچسپیاں بڑھتی گئیں اور شعبہ اور فنون بھی بڑھتے گئے تو کچھ فنون ایسے تھے کہ جس میں عدم دلچسپی رہی ہے جیسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے شخصیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے وہ جو منطقی اور فلسفی لوگ ہوتے ہیں نا یا منطق اور فلسفہ میں دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں وہ کافی خشک مزاج ہوتے ہیں مطلب اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں میں اپنا وہ بتا رہا ہوں جو میں نے محسوس کیا ہے خشک مزاج ہوتے ہیں وہ جو منطق اور فلسفے میں زیادہ دلچسپی رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ عوامی لوگ نہیں ہوتے مطلب وہ نہ وہ عوام کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں اور نہ عوام ان سے قریب رہ کر نصیحت محسوس کرتی ہے ٹھیک ہے نا یہ نیچرل سی بات ہے اور مجھے منطق اور فلسفے سے ٹھیک ہے. ہے لیکن بہرحال ضرورت کی حد تک پڑھا الحمد اللہ رب العٰ نے اور وہ پڑھنا بہرحال ہماری ذمہ داری تھا ہماری ضرورت تھا ٹھیک ہے آپ لوگ سن رہے ہیں نا تو اچھا اس کے علاوہ ایک اور فن ہے جس کی اب ہمارے یہاں کوئی بہت زیادہ خاص اس کی اپلیکیشن نہیں ہے اس کا عمل نہیں ہے مطلب وہ فنی طور پہ رہ گیا ہے اور وہ ہے علم فساحت و بلاغت تو اس میں بھی کوئی بہت زیادہ رجحان نہیں ہے میرا مطلب نہ رہا ہے علم فصاحت و بلاغت یہ بہت اچھا فن ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے لیکن چونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے نا دیکھیں ہم منتق کو استعمال نہیں کرتے اس لیے دلچسپی نہیں ہے فلسفے کو استعمال نہیں کرتے اس لیے دلچسپی نہیں یعنی زیادہ استعمال نہیں کرتے درس نظامی میں بہت تھوڑا بہت استعمال ہوتا ہے ایون یہ کہ میں بھی استعمال ہوتی ہے تھوڑی بہت ہے وہ منطق لیکن اس کے باوجود جو ابحاس ہمارے یہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں وہ کوئی بہت زیادہ دلچسپ میرے نزدیک نہیں رہی ہیں کبھی بھی اچھا منطق فلسفہ اور بلاگ اور اس کے علاوہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے الحمد للہ رب العالمین اس کے علاوہ کون سا فن ہے جو مجھے مطلب کم پسند ہے یا پسند نہیں ہے یہ کہ لیں آپ اچھا پسندیدہ علوم و فنون کے اندر تو میں نے آپ کو ارض کیا کہ سب سے زیادہ پسند تو ہمیں قرآن بے شک اور الحمد ہمارا ایمان ہے قرآن اور قرآن پاک کے بعد احادیث سے احادیث سے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پھر بترتیب اصول تفسیر اور رسول حدیث اور پھر الحمد رب العالمین فق ہمارا پسندیدہ موضوع رہا اور آپ نے بات کی پڑھا کی تو جناب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مزہ جو آتا ہے پڑھانے میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اور آپ کے پیارے آقد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں پڑھانے میں آتا ہے ٹھیک ہے نا پڑھنا تو سب اچھا لگتا ہے لیکن جو دلچسپی رہتی ہے وہ ہبی پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے اور اسی طرح مجھے سکھ پڑھانے میں بھی بہت لطف آتا ہے اور فضل و کرم سے لگ بھگ آٹھ سال میں نے الحمد للہ ربی بغیر کسی رکاوٹ کے یعنی بغیر کسی بیچ میں گیپ کیے لگ بھگ آٹھ سال فک پڑھایا ہے اور ساتھ اصول فق پڑھایا ہے فک کے اندر مجھے حضرات سب سے اچھا تمجن بھائی جو, جو کتاب پڑھانے میں جو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے وہ ہے ہدایہ ٹھیک ہدایہ شریف پڑھانے میں مجھے بہت لطف آتا ہے میں نے الحمدللہ تقریبا تقریباً چار سال تک پڑھائی الحمد ہدایہ ولین پڑھائی ہدایہ قرین پڑھائی اس کی وجہ یہ کہ ہدایہ جو ہے وہ بڑی ٹیکنیکل بک ہے ہدایہ کے اندر آپ کو ایک مطلب آپ کو ہر ہر مسئلے کی دلیل اور سامنے والے مذہب اور مسلک کی دلیل پھر ان کی دلیل کا جواب اور اپنی دلیل کی مضبوطی یہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں اور آپ کو اپنے اصول پتہ چلتے ہیں اپنے قواعد پتہ چلتے ہیں اور ہدایت کے اندر آپ آبویسلی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ہدایہ کے اندر آپ قرآن سے دلائل پڑھ رہے ہوتے ہیں ہدایت کے اندر آپ علم ہوتا ہے آپ کو کہ جی اگر یہ شے واجب ہے تو یہ واجب کیوں ہے اور کس حد تک واجب ہے ٹھیک ہے نا اور اس کی دلیل کیا ہے واجب ہونے کی اور جس نے اسے واجب نہیں کہا تو اس کے انکار کی وجہ کیا ہے اور اس کے اس کی جو دلیل ہے انکار کی اس کا رد کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو انتہائی دلچسپ کتاب ہے اور اصول فکر کے اندر مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آتا ہے وہ ویسے میں نے الحمدللہ مطلب شاشی سے لے کر اللہ کے فضل و کرم سے مسلم ثبوت تک پڑھائی ہے غسامی بھی پڑھائی ہے عثامی تو کئی بار پڑھائی ہے نور الوار بھی بہت پڑھائی ہے لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں مجھے سب سے زیادہ مزہ پڑھانے میں آیا مطلب حسامی سے بھی زیادہ نور الار میں آیا کیونکہ نور الار میں استاد کی محنت قدرے کم ہوتی ہے اور حسامی میں استاد کی محنت ساری کی ساری ہوتی ہے استاد کی محنت ہے مسلم و ثبوت کا بھی یہی حال ہے تو نور الار میں مزہ آیا اصول فکر میں اچھا اسی طرح کس اس کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا اس میں تو ہم کیٹاگرائز نہیں کریں گے ساری حدیثیں سرکار کی ہیں ساری اچھی ہیں قرآن پورا اچھا ہے ٹھیک ہے فک کے اندر میں نے آپ کو ایک کتاب نامٹ کی ٹھیک ہے جی اور ویسے مطلب ابتدائی کتب بھی بہت پیاری ہے لیکن سب سے زیادہ جو پر لطف کتاب ہے نا فک کے اندر وہ میں نے آپ کو اس کی ہدایہ شریف ہے اچھا نحف کے اندر مجھے سب سے زیادہ مزہ آیا پڑھانے میں جامی شریف میرے ایک جاننے والے شاشی شوق سے پڑھاتے ہیں شارشی یار بہت اچھی کتاب ہے بالکل بہت میٹھی ہے بہت سادہ ہے بہت آسان ہے مطلب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی انیشیل ہے نا میں مطلب اس لیے عرض کر رہا ہوں مجھے نور ڈیٹیلڈ ہے اور نور ال میں کچھ بہت سے زیادہ ہیں اور بڑی پیاری پیاری ہے اور آپ کو مطلب اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے جو سورج پلٹا ہے یا والا وہ واقعہ بھی آپ کو نور انوار میں ملے گا مطلب بڑی پیاری پیاری بات ہے اور پھر اس بھی بڑا اچھا ہے قمر جو ہے نور ال کا ہمارے ہوتا ہے وہ بڑا اچھا ہے اچھا اس کے علاوہ میں اب کہاں پہنچا تھا اصول سخت میں گیا تھا کون سے فن کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نحف کی طرف نحف کے اندر میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ماشاء اللہ وہ بڑا اچھا تھا نا جامع پڑھانے میں مزہ آیا جامعہ پڑھائی الحمدللہ اور اس کے علاوہ سرف کے اندر یار میں نے سرف پڑھائی ہے سرف میں میں نے صرف ایک کتاب پڑھائی ہے بھائی اور شاید ایک بار ہی پڑھائی ہے مطلب سرف ایکچولی مطلب یاد کرنے کا وہ ہے کیا کہنا چاہیے سبجیکٹ وہ سمجھنے کا اتنا سبجیکٹ ہے نہیں کیونکہ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں آپ کی پوری سرف ہو گئی آپ سے سرف کے اندر کوئی بھی مسئلہ کوئی پوچھے نا تو چند اصولیں وہ ذہن میں رکھ لیجیے وہ اصول یاد نہ ہو تو یہ کہہ دیجئے کہ یہ سماعی ہے ہم نے عربوں سے ایسا سنا ہے اس لیے ایسا ہی ہے اچھا جی سیمای خلاف قیاس ہوتا ہے کوئی قیاس لگے گا نہیں اس کے اندر اور جی اگر واو سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا سے بدل دیجیے اور یا سے پہلے پیش آ جائے تو اسے واو سے بدل دیجئے یہ چند اصول ہیں آپ نے وہ اصول صرف ذہن میں ہیں, آپ کی پوری سرف ٹائٹ ہو گئی اور آپ نے کچھ جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کچھ آپ نے گردانے یاد کرنی ہے صرف صغیر یاد کرنی ہے آپ نے صرف کبیر یاد کرنی ہے کوئی ایشو نہیں ہے حضرت میرے ایک ٹیچر صرفی ہیں بالکل نہیں میں سرفیوں کے خلاف نہیں ہوں میں بتا ہی رہا ہوں کہ وہ بھائی میں ایک بات کہوں گا بلنے والے صرفی ہیں یار ابھی کیوں لکھتے یار اب میں وہ صرف کا شوق ہے یار بہت اچھی بات ہے سر بہت اچھا میں بڑا ضروری ہے لیکن میں کسی کی شان میں گستاخی کے لیے نہیں کہہ رہا یہ بزرگوں کا مقولہ ہے سنا دوں اگر آپ کو برا نہ لگے تو مطلب ڈر بھی لگتا ہے یار یہ ہم نے مطلب یہ واقعی پڑھا بھی ہے میں نے انہوں نے لکھا جی انہوں نے فرمایا کہ سرف پڑھنے کے لیے کتے کا دماغ چاہیے اور نحف پڑھنے کے لیے بادشاہ کا دماغ چاہیے تو کتے کے دماغ سے مراد یہ تھی کہ اللہ معاف کرے کوئی سرف پڑھنے والے کی برائی مقصود نہیں ہے کتے کے دماغ سے مراد یہ ہے کہ مطلب رٹنا جو ہوتا ہے نا بس بس بولتے رہو بولتے رہو وہی بولتے رہو وہی بولتے رہو وہی بولتے رہو مطلب آپ سمجھ رہے نا اور بادشاہ کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے ساری جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے اصول جواب دو جناب پوری نظام سلطنت کو سنبھالنا پڑتا ہے تو یہ مطلب بنیاد کی ان کی یہ بتانے کی ٹھیک ہے نا اور خیر ایک جو ہے وہ بہت بڑے نہوی گزرے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک بکری پالی ہوئی تھی اور مطلب وہ بکری کو ناو پڑھاتے تھے اور جب تک بکری ہاں نہیں کر لیتی تھی کہ سمجھ میں آئی تب تک وہ چھوڑتے نہیں تھے اس کو وہ پڑھاتے رہتے تھے اس کو جی مختلف لوگوں میں شک مختلف ہے صحیح بات ہے تو خیر آپ نے سوالات کیے ہیں تو میں آپ کو جوابات دے رہا ہوں اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں اپنی زندگی کی کچھ باتیں خاص اچھا یہ صرف اور ناف ہو گئی بلاغت کا میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف اور صرف ہمیشہ پاس ہونے کے لیے ہم نے سیکھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں بڑی معدرت کے ساتھ مطلب یہ کہ ہمارے یہاں بلاغت اور فساد کے کوئی بہت بڑے قابل اساتذہ بھی پاکستان ہندوستان میں پائے نہیں جاتے شاید عرب میں ہوں گے اور یقیناً ہوں گے عرب میں تو ان فنون کی طرف ہمارے یہاں کوئی خاص توجہ نہیں ہے پاکستان کا فق بہت اچھا ہے یہ دھیان میں رکھیے گا جی اللہ حافظ بالکل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان میں آپ کو فق بہت اچھی ملے گی یہ یاد اور